بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت تغابن ہے ذکر منافقین کے بعد تقسیم الناس لا مومومن و کاف نیرم امبال اولادکم کی اللہ دھائے. انما کم اولادکم کتنا وہ پہلے وہی تھا نا خلاصہ بیان توحید دری لکڑی تقیفات رحی بل القرآن و رف موانِ سلاسا اعوذ باللہ سمیر علیم الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سببہو للہ ما فی السماوات ما فی الارض یہ بیان توحید ہے عظمت باری تعالی تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جا آسمانوں میں زمین میں خاص اس کی ہی سلطنہ کا ہے حقیقی اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں ودی خالہ دلیل جی وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو دلیل اقلی انکسی ہے دلیل اقلی انکی اور ایجاد ذات ہماری ذات کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایجاد ذات وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو بن کم کافروں گا من تقسیم ہو گئی بعض تم میں سے کافر ہیں بعض مومن ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے عامال کو دیکھنے والے ہیں مومنین کے عامال ایمانیہ ہیں کافروں کے کیا ہیں شکریہ ہیں خلطم آواز عرت وہی دلیل اکلی چلی آ رہی ہے اس کو عام کر دو دلی اکلی کو عام کر دیں گے تاکہ یہ بھی شامل ہوئیں جائیں اس کے اندر آپا پاکی بھی پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے وہ سب وارا قوم پھر وہی انگوسی آ گئی ہے اس لیے پہلی دلیل اکلی کو ہم عام کرتے ہیں اور صورتیں دی اللہ تعالی نے تم کو میں نے نقشہ بنایا پاس نسو بہترین نقشے بنایا تمہارے اور اس کی طرف لوٹنا ہے اس کے نیچے لے کو بیانے معاد قیامت کا بیان بھی آ ساتھ ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ یا لو مافی سماوا یہ خاصہ علمیا اللہ کے لیے علم غیر خاص ہے جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ جاننے والے ہیں راسین کو یہ خاصا علم یا آ گیا علم یاد گناب اللہ دینا کافر یہ کیا ہے تم بتاؤ تقویبی کیا نئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو کافر کے پہلے مزہ چکھا انہوں نے وبال امرہم اپنے معاملات کا مزہ چکھاؤ ہونے چکا ہونے نے نے معاملات کا دنیا میں کفری معاملات والا ہم عذاب العلیم یہ انجام وخروی ہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے زال کا سبب عذاب انجام دارائن پڑھ لیا ہے اب سبب عذاب یہ دونوں جہانوں کا عذاب اس سبب سے کہ تھے آتے ان کے پار اصول ان کے دلائر واضح لے کے تو پکا انہوں نے کہا رسولوں کی بن اس بار آپ بادشر یا حضون کیا بشر ہمیں ہدایت کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ بشر نبی نہیں بن سکتا بشریت اور نبوت میں وہ منافعات سمجھتے تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا پکا فرو پھر لہذا انہوں نے کفر کر دیا کہ اس کے ساتھ رسولوں کے ساتھ کفر کر دیا و اور پھر گئے ایمان سے کافر و رسول و انل ایمان اور اللہ ہی بے پرواہ ہو گیا اس لیے کہ اللہ کہیں بھی خود بے پرواہ ذاتی طور پہ تاریخ نہیں کیے ہوئے زا ملین کا فرو قیامت کا شکوا گمان کیا کافروں نے یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کل بلا جواب شکوا فرما دی کیوں نہ قسم ہے رب میرے تھی البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم سمت البا یہ بیان محاسبہ ہے اٹھنے کے بعد تمہارا محاسبہ ہوگا پھر ضرور خبر دیے جاؤ گے تم اپنے امال کے بارے میں ظالک اللہ یہ تمہارا اٹھانا اور پھر حساب لینا اللہ پہ آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل القدرت ہیں ہماری طرح تھوڑے ہیں کامل بل اصول کامیابی جب باس بھی برحق ہے حساب بھی برحق ہے تو اس کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے تو ایمان لاساس اللہ کے اور اس کے رسول کے ون نور نور کے نیچرے کو قرآن قرآن کے ساتھ ایمان مان لوجود تارا ہم نے اور اللہ تعالی تمہارے احمد سے خبردار ہیں تم بھی, بھی کر دی میرے عظیم پہلے تھی تقریب دنیا بھی اقربی اب بھی تقریب اخروی ہے یوم یجمع کو جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالی تم سب کو اجتماع کے دن لے یوم اجتماع کے دن ظال کا یوم تعابون یہ دن ہوگا ہار جیت کا تخاب ان کا منعقالی ہار جیت کوئی جیت رہے ہوں گے کوئی ہار رہے ہوں گے یہ دن ہوگا ہار جیت کا آپ کبھی وہ ووٹ ہوتے ہیں نا ووٹ تو ووٹ جب لڑتے ہیں انتخاب کا دن ہوتا ہے پرچے ڈالتے ہیں وہ بھی ہار جیت کا دن ہوتا ہے نہیں تو جو امیدوار ہوتے ہیں ان, ان کو تاری ہوتی ہے ہاں پتہ نہیں جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں کھانا رہ جاتا ہے پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آئے. اپنی اس ہار جیت کو دے کے اگلی ہار جیت کو ذرا یاد کریں اللہ کے بندے وہ میوں میں بلّا بشارت اور جو ایمان لاسات اللہ کے عمل کی اچھے مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں عسلام و یاحاد و ماکانا اب اسلام ایمان کے ساتھ گناہ مٹی جاتے ہیں اور داخل کرے گا اس کو جنات ان تجری ان تعطر انہار خالدین پیا بدا یہی کامیابی ہے بڑی بل دین انجام مجرمین جن لوگوں نے کفر کیا اور دل کے اندر کفر کیا زبان کے ساتھ ہماری ہے تو جو وہ جٹھلایا یہ لوگ جہنمی ہیں ہمیشہ رہیں جو اور برا ہے ٹکان. میرے محترم یہ اب تمبی کر رہے ہیں اس طرح کہ جس طرح آخرت سے مانے ہے نا کفر انسان کو کفر کس سے مانے ہے آخرت پر... کف تو روکتا ہے نا ظاہر تیل ہے کفر مانے انل آخرت ہے اسی طرح آدمی کبھی کبھی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے وہ بھی مان یا ان آخرت بن جاتی ہے مصیبت لمبی ہو جائے نا تو پھر آدمی خدا کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے کہ خدا تو میرا ہے ہی نہیں اگر میرا خدا ہوتا تو مجھے مصیبت کے اندر اتنی کیوں گرفتار کرتا لوگ کہتے ہیں اسی طرح تو مصیبت بھی مان یا انل آخرت بن سکتی ہے اسی طرح دنیا کے اندر من ہمیں کھونا ایشو رام کے اندر آ جانا یہ بھی مان آفرت ہے اب یہ دونوں چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے پہلے کس کا بیان تھا کفر کا اور مان نلافرت تھا اب کس کا بیان ہے مصیبت کا اور نعمت کا یا یوں کا اور نکمت کا اور نعمت کا ما اصابہ میں مصیبت مان اول کا دور کرنا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 وَمَنْ میوم بلّہ اور وہ شخص ایمان لات اللہ کے یاہ کے اللہ تعالی اس کی دل کی رہنمائی کریں گے کس طرح صبر و رضا کی طرح یہ لکھ دو جو ایمان ساتھ اللہ کے اللہ راہ کریں گے اس کے دل کو صبر و اللہ کی طرح و اللہ رف علی باطی اللہ اصول کامیابی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پس اگر پھر گئے تو اطاعت سے تو سوائے اس کے نہیں ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے پہنچا دینا جی واضح انہوں نے فریضہ ادا کر دیا اللہ اللہ بیان توحید توحید تو اصل چیز ہے نا بار بار اس لیے اس کا یادہ کیا جاتا ہے بیان توحید اللہ خاص اللہ پہ توقع کرے مومن یہ سارا بیانے توحید ہے اچھا جی پہلا مانے کیا تھا جی مصیبت اب دوسرا معنی تھا ان فی النعمت اس کو دور کر دیا گیا رفع مان ثانی ان ہماق فی نعمت جو ہے نا وہ بھی تمہیں فکر آ کر سنا اے ایمان والو بے شک باز بیویاں تمہاری مین تبیزیہ ہے بے شک باز بیویاں تمہاری اور بعض اولاد تمہاری دشمن دینی ہیں تمہارے ادوب کے نیچلے کو دینی دشمن پا ضرور ہم ہوشیار رہو ان سے آپ دیکھو بیویاں اولاد اللہ کی نعمت ہے یا نہیں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 بیوی بی بچے ڈا میں دیکھ رہے ہیں حضرت سر کیا پڑھ رہے ہیں؟ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ایسی تسبیح کا کیا فائدہ تسبیح پھیری من کا پھرا دل نہ پھرا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں من کا پھرا تو کیا ہوا تیسرے فرمایا بیوی بی ہو یا اور ہو اگر دین کے خلاف بات کریں تو ہوشیار بات ان کو ڈنڈا دکھاؤ یہ نہیں ان کے سامنے کتھا بنے رہے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 اولاد کا علم تک نہیں ہوتا ہم پتہ ہی نہیں نکالتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ یا قتل ہو گئی اولاد یا کھانے کے اوپر گرفتار ہے یا کسی کے ساتھ لڑ کے خونا خون ہو کے آگئے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر لمحہ کہ ہماری اولاد اس وقت کہاں ہے ہر لمحہ فکر ہونا چاہیے اب بات ہی سمجھ تو یہی فرمایا کہ بعض بیمیے بعض اولاد دشمن ہوشیار ہو اچھا جی آپ بیوی نے جی آڈر دیا آپ کو ٹی وی کا فرمایا کہ ڈنڈا اٹھا کے مارنا نہ شروع کر دو یہ بھی پیار کرو اس کو سمجھاؤ کہ ٹی وی ویوی دیکھ گناہ کا کام ہے یہ تیز فرمائش ادھر پوری نہیں ہو سکتی اس لیے آگے فرما دیا کہ ان کی غلط فرمائش کے اوپر کیا ان کو سمجھاتے رہو تو کر لے تو پھر معاف بھی کر دو ڈنڈا منڈا خواہ چلانا ہے جو کام پیار محبت سے نکل جائے ہاں نہ نکلے تو پھر کہیں ڈنڈا چلانی پڑتا ہے وائتاف اور اگر معاف کر دو یعنی سزا نہ دو بس ور گزر کرو یعنی زیادہ ملامتی نہ کرو بتا پھرو بلو جان معاف کر دو فن ان نمام والم رف سالش بھائی دو مانے آ گئے پہلے رف سالش بھائی پہلے کس کے بارے میں تھا دوسرے معنے میں بیوی اور اولاد تھا نا مال تھا وہاں ادھر مال کا اضافہ ہے اس لیے مان خالص ہے مال کا اضافہ رق مان خالص یقینی بات ہے کہ مال تمہارے اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے آہ. اس میں کون پاس ہوتا ہے ان جہان میں اور اللہ تعالیٰ ان کے یہاں عظیم ہے فتق اللہ مستطا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 انگریزی بولتے ہیں نا ہو ہو کرتے ہیں دیکھا ہے چاہے کتا بھونک رہا ہو بلیک نہ کول ہوا آتا ہے نہ خدا رسول کا پتا ہے خدا تین ہے جی باپ بیٹا رہا یہ کیا ہے پوچھیے اولاد کو دوزہ کا ایندھن بنا رہے ہیں ایندھن بنا رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے کاش کے یہی خدمت یہ وقت کے اس کے اندر خرچ کیا جاتا خدمت قرآن کے اندر خرچ کیا جاتا حد اللہ اصول کامیابی ڈرو اللہ سے جتنا ہو سکے وس سنتے رہو مواعض کو قرآن کو سنو مواعض کو سنو وتی فرم برداری کو اللہ کیوں کی اور خرچ کرو تم ایک خیر اللہ کو جو ہے نا اس سے پہلے یقون مقدر ہے وانفقو ان یقون خیر اللہ کو اللہ کی راہ میں خارج کرو ہوگا بہتر تمہارے لیے وہ میوں کا شوہا نفسی ثمر انفاق اور جو شخص بچایا دیا بخل تبھی سے یہی ہیں کامیاب ہونے والے ان تکرز اللہ قرض حسنا ترغیب انفاق اگر قرض دو اللہ تعالی کو قرض اچھا ہے کہیں جو پڑھ چکے ہو نا تو بڑھائے گا اس کو واسطے تمہارے دنیا میں اور بخشے گا واسطے تمہارے روی اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان شکور من قدردان حوصلے والے ہیں کاپروں کو بھی جلدی عذاب نہیں دیتے عالم بید و شادہ ہیں غالب ہیں حکمت والے ہیں